فاصلے با یار تو جو شکوے منافقین کے رویے پر اللہ نے فرمائے پہلا شکوہ ہم کل کے سبق میں پڑ چکے ہیں یہ دوسرا شکوا ہے منافقین کے رویے پر کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا کفو ائی دیا کم کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو روک کے رکھو یعنی ابھی جہاد کی اجازت نہیں ہے وہ عقیم اور فی الحال نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو جہاد فرض نہیں ہوا فلما کوتبہ علیہ القتال پھر جب ان پر جنگ لڑائی فرض کی گئی حکم دے دیا گیا اذا فریقم منہم اسی وقت ایک جماعت ان میں سے یکشون ناس وہ ڈرنے لگے لوگوں سے الناس کفار مشرقین کا خشیت اللہ جس طرح ڈر ہوتا ہے اللہ کا او اشد خشیا یا اس سے بھی زیادہ ڈر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کچھ مسلمانوں کے بارے میں آیت اتری جو کہتے تھے کہ جہاد فرض ہو جائے تو ہم اللہ کی راہ میں لڑیں گے مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں پھر جب جہاد فرض ہوا تو طبی طور پر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے وقالو اور کہنے لگے اے ہمارے رب لیما کتب کا علین کیوں تو نے ہم پر لڑنا فرض کر دیا لولا اخرتنا تنا کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دی الا اجل قریب تھوڑی مدت کے لیے یعنی ابھی کچھ دن جہاد فرض نہ ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا کل متاؤ دنیا جواب شکوہ ہے جی اور اس میں تزہید من دنیا ہے آپ کہیں دنیا کا نفع کلیلن تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ڈر گیا اتقا جس نے رب کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا تو اصل زندگی آخرت کی ہے اس دنیا پہ مغرور ہو کے اور دنیا میں مگن ہو کے جہاد کے حکم کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہو ولاز عمون فتیلہ اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا ایک دھاگے برابر این ماتون یدرک کمل اسی شکوے کا جواب ہے جی جہاد کے حکم کو ناپسند سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لیما کتپتا علی نل تو اس کی وجہ جو ہے وہ موت ہے کہ جہاد میں جائیں گے تلوار اٹھائیں گے تو وہاں قتل بھی ہو سکتے ہیں اس کا جواب دیا آئی نماتک تم جہاں بھی ہو گے ید رک موت آ پکڑے گی تمہیں موت ولو کنتم فی بروج مشہ اگرچہ تم ہوئے محکم محلوں میں بروج محل مکان جتنا بھی پختہ چونا گچ مضبوط محل ہوگا موت وہاں آئے گی تُصِبْهُمْ بہم يَقُولُوا یقولوں مِنْ ہی اللَّهِ یہ تیسرا شکویج منافقین کے رویے پر اللہ شکوہ کر رہے ہیں جی اور اگر پہنچتی ہے ان کو بھلائی یعنی فتح مل گئی مال غنیمت مل گیا فصلیں اچھی ہو گئیں کہتے ہیں حاض من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی ہمارا حق بنتا ہے وہ ان سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی ہلکی سی شکست ہو گئی سفر ذرا مشکل ہو گیا کوئی بیماری تکلیف آ گئی یقولو تو کہتے ہیں حاضی ہی من آئندک یہ تیری طرف سے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں تیری طرف سے کا مطلب ہے آپ کی بے تدبیری غلط فیصلے یا من اندک نبی پاک کی ذات سے بد شگونی لیتے کہ ہماری زمینیں اور باغات کم پھل دے رہے ہیں تو الیاز و بلا الیاض وہ بکواس کرتے کہ یہ تیری نحوست کی وجہ سے ہے کل جواب شکوہ کل لومن آئین دلہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے فتح شکست نفع نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے اگرچہ ایک کا مبنا اللہ کا احسان ہے انعام ہے نعمت ہے اور دوسرے کی وجہ تمہاری غفلتیں ہیں کوتاہیاں ہیں نافرمانیاں ہیں گنا ہیں لیکن فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں مالحا اولا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے پس کیا حال ہے ان لوگوں کا لا یقادا یف کہونا لگتا نہیں کہ سمجھیں گے بات کو اتنی سی بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی اسابق امن من تن فمین اللہ <تصفح> یہ لیٹ جلائیں <تصفح> جو بھی پہنچتی ہے تجھے بھلائی فمین اللہ اللہ کی طرف سے ہے وما صاب کمن سی اور جو بھی پہنچتی ہے تجھے کوئی برائی فمن نفس وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے یعنی برائی اچھائی کا فیصلہ تو اللہ ہی کرتا ہے لیکن اس کا سبب اس برائی کا سزا کا سبب جو ہے وہ تمہارے کرتوت ہوتے ہیں چنانچہ اشورا آیت نمبر تیس اس میں فرمایا وما اسابقم مصیبتن فبما کسبت عیدی کم یعنی وہ تمہارے کسی گناہ ہی کا بدلہ ہوتا ہے جیسے آج بھی ہم ایک مصیبت میں پوری دنیا گرفتار ہو گئی ہے بیت اللہ کا طواف رک رہا ہے مسجد نبوی کی نمازیں محدود ہو رہی ہیں ہر بندہ دوسرے بندے سے دوری اختیار کر رہا ہے تو یہ بھی اسی وجہ سے تمہارے کسی گناہ کا وہ بدلہ ہوتا ہے وہ ارسلنا کلنا سے رسولا نبی پاک کے لیے تسلی جی اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے وہ کفاب اللہ اور اللہ گواہ کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے میں یو تہر رسول فقت عطا اللہ جس نے حکم مانا اس رسول کا تو اس نے در اصل حکم مانا اللہ کا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں ومن تولا اور جس نے رو گردانی کی منہ مو موڑا فما ار صلاح کا علیہم حفیظاً تو ہم نے نئی بھیجا آپ کو ان پر نگہبان بنا کے ویکولون تا تن چوتھا شکوا ہے جی اور کہتے ہیں اطاعت ہے ایفیلونا اتان ہمارا عمل اطاعت کرنا ہے فرما برداری کرنی ہے ہم آپ کے فرما بردار ہیں جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے متی ہیں فرما بردار ہیں آپ کی بات مانیں گے فائضہ بارزو من اندک پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے طائفتم منہم رات کو مشورہ کرتا ہے رات بھر مشورہ کرتا ہے ایک گرو ان میں سے غیر الزی تقول سوائے اس بات کے جو آپ فرماتے ہیں یعنی وہ آپ کی باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں ایک اور مانا بھی ہو سکتا ہے رات بھر مشورہ کرتا ہے ایک گرو ان میں سے سوائے اس کے جو وہ کہہ کے گئے تقولو واحد مہنس غائب کا سیدھا ہو جائے گا تائفا کی طرف اس کی زمیر لوٹے گی مراد طائفہ ہے یعنی جو آپ کی محفل میں کہہ کے گئے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے اسی کے خلاف ان کے مشرے ہوتے ہیں واللہ تو وہ یبیتون اور اللہ لکھ رہا ہے جو راتوں کو وہ مشورے کرتے ہیں فعارز انہ تسلی جی میرے پیغمبر ان سے اعراض کر اور اللہ پر بھروسہ رکھ کافی ہے اللہ کار ساز افلا یتدبرون القرآن صداقت قرآن اور یہ دلیل بنے گی صداقت رسول کی یا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں یعنی منافقین کے یہ حالات جو ہم نے بیان کیے ہیں یہ سن کر اس میں غور نہیں کرتے کہ بیان حالات میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آیا من کاند غیر اللہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا لوجادوفی یہ اختلاف کثیرہ تو وہ پاتے اس میں اختلاف بہت لیکن ماضی کے حالات کو جب بیان کرتا ہے قصص اور واقعات کو جب بیان کرتا ہے منافقین کی در پردہ ساشوں کو جب بے نقاب کرتا ہے تو بیان حالات میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی جگہ پہ کچھ کہا گیا اور کسی جگہ پہ کچھ اور کہا گیا ہو فیضا ہم امر من المن ابلخوف پانچواں شکوائے جی اور جب آتی ہے ان کے پاس امرون کوئی خبر منل ام او الخوف امن کی یا خوف کی امن فتح خوف شکست کوئی لشکر گیا ہوا ہے کہیں اڑتی اڑتی کوئی خبر پہنچ گئی کہ ہلکی سی شکست ہو گئی ہے کسی مصیبت میں لشکر گر گیا ہے یا کامیابی مل گئی ہے اڑتی اڑتی خبر پہنچتی ازاؤ بھی تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں اس خبر کو آگے پھیلا دیتے ہیں ولو ردو ہو اور اگر وہ لوٹاتے اس خبر کو رسول کی طرف و علا ال امر من ہوں یا ذمہ دار لوگ ان میں سے اختیار والے صاحب بصیرت ان کی طرف لوٹاتے لال مح الزین استمبتوں نہ ہو تو معلوم کرتے وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے ہیں ان میں سے وہ معلوم کرتے سوچتے کہ یہ خبر آگے پھیلانی ہے یا نہیں پھیلانی تو چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی خبر اس قسم کی آئے تو اسے اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا جائے یا ذمہ دار لوگوں کی طرف لوٹایا جائے جو ذمہ دار لوگ تحقیق کرنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں تو وہ تحقیق کرتے کہ اس کو پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا ولولہ فضل اللہ علیہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم نے پیروی کی تھی شیطان کی اللہ کلیلاََََََََََََ مگر تھوڑے تم شیطان کے پیچھے چلے جاتے اس کی پیروی کرتے اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی اس میں ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی خبر کوئی جماعتی خبر ہو مسلک کے متعلق کوئی خبر ہو اسے بغیر تحقیق کے پھیلانا اور نمک مرچ مثالہ لگا کے پھیلانا یہ منافقوں کا وطیرہ بتایا گیا ہے جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ چاہیں تو اس خبر کو بیان کریں وہ فیصلہ کریں فقاتل فی سبیل اللہ یہ حکم سوم جو گزر چکا ہے تیسرا حکم حکم سلطانی امور انتظامیہ میں وہ جہاد کے متعلق تھا جی یہ فقاتل اسی کی تنویر ہے اور مقصود ترغیب جہاد ہے پس لڑ اللہ کی راہ میں تجھے تکلیف نہیں دی جاتی مگر اپنی جان کی ہر ر ظلم اور ابھار رغبت دلا مومنوں کو بھی جہاد کے لیے اسلحہ قریب ہے کہ اللہ روک دے جنگ کافروں کی یعنی ان کی طاقت اور قوت کو توڑ دے و اشد و باسن اللہ سخت لڑائی والا ہے جنگی لحاظ سے اللہ بڑا طاقتور ہے وہ اشد و اور اللہ سزا دینے میں بھی اشد و بڑا سخت ہے میں یشفا شفاطن حسنا اس کا تعلق ہو گیا جی ہر رز جہاد کے لیے لوگوں کو تبلیغ کیجئے جو کوئی سفارش کرتا ہے سفارش اچھے کام کی ہوتا ہے اس کے لیے بھی حصہ اس میں سے یعنی ثواب و من یشفا شفاطن اور جو کوئی سفارش کرتا ہے برے کام کی یقن لہو کف لمحا تو ہوتا ہے اس کے لیے بھی بوجھ اس گنا کا بوجھ وکان اللہ علا کل شیم مکیتا اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر ویدا ہوئی تم یہ متعلق ہے فقاتل فی صبی اللہ کے اور یہ حکم عوام کو ہے وہاں کیا کہا گیا کہ لوگوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اب یہاں فرمایا جا رہا ہے عوام کو اگر یہ وائز جہاد کی تلقین کرنے والے واحض تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب تمہیں دعا دی جائے کوئی دعا فحیو بے احسن امینا تو تم بھی دعا دو اس سے بہتر اور یا اسی دعا کو لوٹا دو یعنی جہات کی تبلیغ کرنے والے آئیں اور وہ تمہیں سلام کریں السلام علیکم اس سے اچھا جواب دو ورحمت اللہ وبرکات اور اگر اچھا جواب نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم انہی کلمات کو لوٹاؤ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ اللہ جہاد کا مقصد اصلی اصل دعوی توحید یہ ساری تمبی یہ شکوے یہ تلقین اس کا اصل مقصد مسئلہ توحید کی اشاعت ہے اسے ذہن میں رکھا جائے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا یجمانہ کو تخویف ہے مسئلہ توحید کے منکرین کے لیے جو اللہ کے سوا اوروں کو الہ مانتے ہیں اوروں کی پرستش کرتے ہیں ان کے سجدے کرتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں ان کو غائبانہ حاجات میں مدد کے لیے پکارتے ہیں البتہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں تو قیامت آنی ہے اگر تم نے اس مسئلے کو نہ مانا تو پھر میرے پاس تو آنا ہی ہے پھر میں تم سے پوچھ لوں گا فمال کم المنافقین چوتھا حکم سلطانی اس کا خلاصہ کیا ہوگا جی جب گھر سے نکلو تو منافقین جو تمہارے سخت دشمن ہیں ان کو قتل کرو ہاں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور جو غیر جانبدار ہو چکے ہیں ان کو قتل نہ کرو فمالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے منافقین کے بارے میں فیاتین تم دو گروہ بن گئے ہو مسلمانوں سے خطاب ہے جی کچھ منافق مدینے سے نکل کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے جی اور وہ جو زبانی ایمان کا دعوی کرتے تھے وہ کفر کی طرف لوٹ گئے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کچھ منافقین آب و ہوا کے بہانے مکے جا بسے تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ یہ منافق جو مدینے کو چھوڑ کے باہر چلے گئے یا مکے چلے گئے انہیں قتل کرنا چاہیے یا نہیں تو کچھ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ کلمہ پڑتے تھے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ نہیں یہ کفر کی طرف لوٹ گئے انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے اس کی طرف اشارہ ہے جی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو تو یہاں المنافقین سے مراد کون سے منافقین ہے جی جو مدینہ چھوڑ گئے تھے یہاں کفر کی اکثریت تھی ان علاقوں میں چلے گئے ولہ ارک بما کا اللہ نے ان کو اوندا کر دیا ارقم اے رد ہوم الفر بیما کا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اتری دونتا کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس بندے کو جسے اللہ نے گمراہ کیا اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پائے گا یہ مرتد ہو گئے ہیں کفر کی طرف چلے گئے ہیں اور پھر اتنے خبیس ہیں ودو چاہتے ہیں لو تک کہ تم بھی کفر کرو کما کافارو جیسے وہ کافر ہو گئے ہیں فَتَكُونُونَ سوا تو تم سارے ہو جاؤ برابر یعنی سارے کافر ہو جاؤ وہ یہ چاہتے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اولیا پھر نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست حتہ یو حاج روفی سبی یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں اور پھر مدینے آئیں پھر اگر وہ اعراض کریں اس بات کو قبول نہ کریں یعنی یو فی روفی سبیل اللہ فخذو ہوں تو پھر ان کو پکڑو اور ان کو قاتل کرو ہائی سو بجت جہاں بھی ان کو پاؤ اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو ولی دوست ولا نصیر اور نہ مددگار الزین یسلون قَوْمٍ منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر جن کو قتل نہیں کرنا مگر وہ منافق جو مل گئے ہیں قَوْمٍ ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہے میساک ہے یعنی وہ مدینے سے نکل کے ایسی قوم کی طرف چلے گئے ہیں کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ تمہاری ہماری جنگ نہیں ہوگی تو ایسے منافقوں کو بھی قتل نہیں کرنا اس معاہدے کی پاسداری کی وجہ سے جاؤ یہ تیسرا فریق ہو گیا جی منافقوں کا یا وہ منافق آ جائیں تمہارے پاس حاصر صدورہم کہ تنگ ہو گئے ان کے سینے اینو قاتل اس بات سے کہ وہ تم سے لڑیں مہم اور اس بات سے کہ وہ اپنی قوم سے لڑیں یعنی ان کے سینے تنگ ہو گئے وہ تمہارے پاس آ گئے اور وہ کہتے ہیں ہم تم سے نہیں لڑیں گے نہ ہم ان سے لڑیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے منافقوں کو بھی کچھ نہ کہو شکر کرو کہ ہتھیار پھینک رہے ہیں ولو شا اللہ اگر اللہ چاہتا نا لسل تحم علیکم تو اللہ انہیں تم پر مسلط کر دیتا فلاکات پھر وہ تم سے لڑتے تو شکر نہیں کرتے ہو کہ ایک دشمن سے نجات مل گئی ایک محاذ بند ہو رہا ہے فائن تد پھر اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں فلم یوکات پھر وہ تم سے نہ لڑیں وہ الکو علی اور وہ ڈالیں تمہاری طرف سلو کا پیغام فماجا اللہ علکم علیہم سبیلا تو پھر نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر سبیلن کوئی راستہ زیاتی کا پھر ان پر زیادتی نہیں کرنی شکر کرو کہ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور تم ایک دشمن سے بچ گئے ہو ساتاجدونا دونا آخرین منافقوں کے ایک اور گروہ کا ذکر جی تم پاؤ گے آخرینا کچھ اور لوگ یوری دین یا منو وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں یا منو کو اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں بظاہر وہ یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہم نہ ان کے ساتھ نہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ وہ کہیں گے لیکن کل ما ردو جب کبھی وہ لوٹائے جائیں گے فتنے کی طرف الفتنہ اے شرک یا الفتنہ القتال بالمومنین مومنوں کے خلاف لڑنے کے لیے بلایا جائے گا اور کے ہا تو اس میں اوندے منہ جا گریں گے اس فتنے میں پھر تمہارے خلاف میدان میں بھی آ جائیں گے زبانی کہیں گے کہ نہیں جی ہم تمہارے ساتھ ہیں فعلم یا تلو پھر اگر وہ منافق تم سے کنارہ نہ کریں وہ یلکو علی کم اور تمہاری طرف سلو کا پیغام نہ ڈالیں وہ یقفو عیدیا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف نہ روکیں فخو ہوں تو ان منافقوں کو بھی پکڑو ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ الاکم جالنا لکم علیم سلطان مبینہ یہی لوگ ہیں کہ ہم نے بنائی ہے تمہارے لیے ان پر سند کھلی سلطانا سند سلطانا اختیار سلطانا حجت وماکان علم پانچواں حکم سلطانی اس کا خلاصہ کیا ہوگا جی کفار اور منافقین کو راستے میں قتل کرو اگر کوئی مومن خطان مارا جائے تمہارے ہاتھوں سے تو اس کے آکام سیکھ لو قتل خطا کیا ہوتا ہے جی جس میں قصد نہ ہو ارادہ نہ ہو دور سے دیکھا سمجھا یہ کافر ہے تیر چلایا لیکن وہ مومن تھا یعنی مارنا کافر کو چاہتا تھا لیکن تیر کسی مومن کو لگ گیا ارادتاں قتل نہیں ہے ارادت جو قتل کرنا ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے جی یہ قتل خطا ہے نہیں کسی مومن کے لائق کہ وہ قتل کرے کسی دوسرے مومن کو مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے اللہ خطان مگر غلطی سے اس کی میں نے صورت آپ کو بتا دی ومن قاتل مومن ختان اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے فتح رقبت مومنتن تو آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن کا ودیت ان مسلمت ان اللہ اور چٹی دیت خوں بہا اور دیت ہے جو سپرد کی جائے گی مقتول کے وارثوں کو ایک سو اونٹ اللہ عسدقو مگر یہ کہ مقتول کے وارث خیرات کر دیں اس میں سے سارا چھوڑ دیں کچھ حصہ چھوڑ دیں جس پر بھی کاتل اور مقتول کے وارث راضی ہو جائیں جی فائن کان من کومن پھر اگر ہے مقتول ایسی قوم سے جو تمہارے دشمن ہیں دشمن ہیں یعنی کافر ہیں مشرک ہیں لیکن مقتول جو ہے یہ مومن ہے وہ ہوا مومن اور وہ مرنے والا مومن ہے فتح رقابت مومن تو آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن کا یہاں دیت نہیں ہوگی وہ انکان امن کا اومن تیسری صورت اور اگر ہے مرنے والا ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میساکن اد ہے معد ہے تو اس صورت میں بھی دیت ہے جو سپرد کی جائے گی اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرنا ہے ایک غلام مومن کا فملم یجت پھر جو نہیں پاتا غلام غلام موجود نہیں فسیا مشاہرئی نے تو روزے ہیں دو مہینوں کے لگاتار بلا حزر اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے رکھنے پڑیں گے من اللہ توبہ کا یہ طریقہ اللہ کی طرف سے ہے وکان اللہ علی من حکیمہ اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا ومت المومن متمن قتل آمد آمادن کسی مومن کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے جی قتل المن آزم و ان د زوال دنیا آپ نے فرمایا کسی مومن کو قتل کرنا پوری دنیا کا زوال ہے اس سے بھی بڑا گنا ہے جس نے قتل کیا کسی مومن کو متام جان بوجھ کے حضرت ابن عباس میں نہ کرتے ہیں قتل قتلو اس کے قتل کو حلال سمجھ کے جیسے کئی لوگ غصے میں کہ نہیں, نہیں اس بندے کا زمین پہ رہنا صحیح نہیں ہے اس کو قتل ہونا چاہیے فجزاؤ جہنم تو اس قاتل کی سزا جہنم ہے ہمیشہ رہے گا اس میں اللہ کا اس پر غضب بھی ہے لانت بھی ہے اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے بڑی سخت وعید ہے جی وہ مستحلن کی قید ابن عباس نے لگائی کہ تو یہ کفر ہو گیا نا تو پھر ین اور ہمیشہ رہنا پھر صحیح ہو گیا یا منو فی سبیل اللہ چھٹا حکم جی یا مومن کا قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر مال کے لالچ میں اس بندے کو قتل نہ کرو جو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اے ایمان والو اجاز رب تم فی سبی اللہ جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں فتح تو خوب تحقیق کر لیا کرو ولا تک اور مت کہو لے من اس آدمی کے لیے الکا الک مسلام جس نے تمہیں السلام علیکم کہا لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں ہے اپنی جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے جیسے آتا ہے بھئی صحابہ نے ایک چرواہے کو قتل کر دیا تھا وہ کہتا رہا کہ میں مسلمان ہوں میں مومن ہوں پر ایسا نہ کرو تب تغون اون الحیات الحت دنیا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان کہ اس کی بکریاں بھیڑیں مالے غنیمت میں مل جائیں گی فائند اللہ مگانم و پس اللہ کے ہاں ہیں بہت ساری غنیمتیں کزال کا کن تم من قبلوں تم بھی تو اسی طرح تھے اس سے پہلے یعنی کافر تھے یا ایمان ظاہر نہیں کرتے تھے چھپاتے تھے تم بھی تو اسی طرح تھے فمن اللہ علیکم پھر اللہ نے تم پر احسان کر دیا فتب اس لیے تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے لا یستل کادون بشارت لجاہدین اور ترغیب ال جہاد جب اللہ کی راہ میں نکلو تو کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جو تمہیں سلام کرے ایمان کا دعویٰ کرے یہ بڑی گناہ کی بات ہے اب فرمایا میری اس تنبیہ کا یہ مقصد بھی نہیں کہ تم جہاد کے لیے بالکل نکلو ہی نہیں میری میری کا یہ مقصد نہیں ہے تو یہاں خوشخبری سنائی اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں نہیں برابر بیٹھ رہنے والے مومن جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاد پہ نہیں جاتے غیر و الس زرر معذور لوگوں کے سوا معذور کون ہے بیمار بوڑے بچے نابینا انہیں عذر بھی کوئی نہیں پھر وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ برابر نہیں ولمجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ دونوں برابر نہیں ہیں فضل اللہ المجاہدین فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں القائدین بیٹھنے والوں پر دارا جاتن درجے میں کلنواد اللہ الحسنہ اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے بھلائی کا دون ول مجاہدون سب کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے قائدون کے لیے ان کے مسلمان ہونے کی نسبت سے وفضل اللہ المجاہدین اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو قائدین پر اجرن عظیمہ بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے درجات منہو اپنی طرف سے مرتبوں کی اور اپنی طرف سے مغفرت کی اور اپنی طرف سے رحمت کی وقان اللہ غفور الرحیمہ ان الزین تبفاہم الملائے کا ساتواں حکم سلطانی اس کا خلاصہ کیا ہوگا جی تمہاری مدد کے لیے مسلمانوں کو بھیج رہا ہوں مگر تم ہجرت کیوں نہیں کرتے ہو پیچھے ہم غالباً حکم نمبر تین میں پڑ چکے ہیں اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو حالانکہ بے بس مرد عورتیں بچے وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال تو یہاں کیا فرمایا کہ میں انہیں بھیج تو رہا ہوں لیکن تم کیوں نہیں ہجرت کرتے ہو تو پہلے مجاہدین کی عظمت کا ذکر تھا اور اب یہاں مہاجرین کی عظمت کا ذکر ہے جی ہجرت اس وقت فرض تھی مگر انہوں نے باوجود طاقت کے ہجرت نہیں کی اور اسی حالت میں موت آ گئی اسی لیے اتنی سخت وعید ہے جی بڑی سخت وعید ہے جن لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے ظالمی انفسہم اس حالت میں کہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں ہجرت نہ کر کے تو فرشتے روح قبض کرتے ہوئے کہتے ہیں فی مکن تم تم کس دین پر تھے تم کس حال میں تھے کیوں ہجرت نہیں کی تم نے کالو تو وہ جواب میں کہتے ہیں کنا کن مستض فی, فی الارض ہم تو مغلوب تھے زمین میں کالو تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی فتو حاجروں فیا کہ تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے لیکن باوجود طاقت کے تمہیں عذر بھی کوئی نہیں تھا اپنے گھروں اور زمینوں سے محبت کی وجہ سے تم نے ہجرت نہیں کی فولا کا ماہ واہم پس یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وساعت مسیرہ اور بری جگہ ہے پہنچنے کی عل مستضفین جو حقیق کا تن معذور ہیں اور ہجرت نہیں کر سکے ان کو استثناء دیا جا رہا ہے جی مگر جو بے بس ہیں مرد عورتیں اور بچے لا نہ ہیلا وہ نہیں کر سکتے کوئی تدبیر ولا یہ سبیلا اور نہیں پاتے نہیں جانتے سبیلن رستہ باہر نکلنے کا بس یہی لوگ ہیں قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ ہے بخشنے والا معاف کرنے والا بم یو حاجر فی سبیل اللہ ترغیب ال ہجرت جو آدمی ہجرت کرے گا جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں جس جگہ اس کا رہنا دو ہو گیا ہو اور اس علاقے میں وہ دین کا کام کھل کے نہیں کر سکتا ایسی رکاوٹیں آ گئی ہیں کہ اب آگے بڑھنا مشکل ہو گیا ہے اسے ہجرت کرنی چاہیے جو کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں یجد فل عرض مراغمن کثیرہ پائے گا زمین میں جگہ بہت قیام کی جگہ قیام کی جگہ و اور کشادگی پھر رزق رہنے کے لیے جگہ بھی پائے گا اور روزی بھی وافر تعداد میں پائے گا وہ میں یخروج ممبئی تھی اور جو کوئی نکلتا ہے اپنے گھر سے ہجرت کرنے والا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف سمجود رکھ موت پھر آپ پکڑتی ہے اس کو موت فقد واقع اجرہ اللہ اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ٹھہر چکا واقعہ ہو گیا فکان اللہ غفور رحیمہ ویز آزرت فِي فلرزے آٹھواں حکم جی کیا خلاصہ ہے جی اس کا جہاد کے لیے نکل رہے ہو تو سلاتے خوف کے آکام سیکھ لو وحزا ضرب تم فی العرضے جب تم سفر کرو زمین میں فلحی سلیکم جنا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں انتک شروع منسلات کہ کچھ کم کر لو نماز میں سے سلات کس انخ اگر تمہیں ڈر ہو این یفت نقم الزینہ کا کہ ستائیں گے تمہیں کافر تو پھر نماز قصر پڑو ان خفتم یہ قید اعتراضی نہیں اتفاقی ہے جی کثر سلاد کا حکم صرف جہاد میں نہیں ہے کہ وہاں کسرے سلاد کرنی ہے جہاں کوئی خوف ہو ڈر ہو بلکہ ہر سفر میں یہی حکم ہے جی انتقلاد آدھی نماز حضرت شاہ ولی اللہ محتسد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کراط مختصر کرنا ہلکی پھلکی نماز پڑھنا لیکن یہ مانا صحیح نہیں مانا وہی صحیح ہے جو تمام مفسرین نے کیا یعنی رکاتوں کی قصر مراد ہے بے شک کا پھر تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں ویدا کن تفیم سلاط خوف کا حکم جی اور جب آپ ہوں فیہم ان کے اندر موجود نبی پاک کو خطاب ہے جی فا لهم تل پھر آپ کھڑی کریں ان کے لیے نماز فلتکم طائفت فتم ماک پس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گرو ان مسلمانوں میں سے تیرے ساتھ دو حصوں میں لشکر کو تقسیم کر دیا جائے ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہو اور دوسرا حصہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے والا خزو اسلحہ اور چاہیے کہ یہ بھی لے لیں اپنے ہتھیار یہ جو نماز پڑھنے والے ہیں یہ بھی اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں فائزہ سجدو۔ پھر جب یہ سجدہ کر چکے سجدو سجدین یعنی پہلی رکاعت مکمل ہو جائے فل یقینو میں تو یہ ہو جائیں میں ورا تمہارے پیچھے پشچایے کہ وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں یعنی یہ ایک رکت پڑھنے والے دشمن کے مقابلے میں آ جائیں ولطاطا فتن اخرا اور چاہیے کہ آ جائے دوسرا گرو جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فلیسلو ماں کا وہ دوسری رکت آپ کے ساتھ پڑھ لیں ولی خزو ہزر ہوں اور چاہیے کہ وہ لے لیں اپنا بچاؤ بھی اور اپنا اسلح بھی بچاؤ کیا ہوتا ہے جی زیرا ڈھال یہ اپنے پاس رکھیں کیوں بد الزینہ کا فرو چاہتے ہیں کافر کاش کہ تم تھوڑے سے غافل ہو وہ انصلحت کم اپنے ہتھیاروں سے آمتے اور اپنے اسباب سے علیکم واحدتن پھر وہ حملہ کر دیں تم پر یک بارگی یک بارگی یعنی تم پر ٹوٹ پڑے وہ اس لیے ہم نے تمہیں یہ طریقہ سکھایا کہ ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں رہے ایک حصہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے لیکن وہ بھی ہتھیار اٹھا کے نماز پڑھے ولاجنا علیکم اور کوئی گنا نہیں ہے تم پر انکانہ بکم ازم ممترین اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف ممترین یعنی بارش اوکن تم مرض یا تم بیمار ہو کوئی فوجی بیمار ہے کیچڑ ہے پھسلن ہے انتظاؤ اسلحتکم کہ رکھ دو اپنے ہتھیار پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ہتھیار لگانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ خزو ہزرتم اور لے لیں اپنا بچاؤ ذرا ڈھال وہ اپنے پاس رکھیں تاکہ دشمن حملہ کرے تو اپنا بچاؤ ہو سکے بے شک اللہ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے زلیل کرنے والا عذاب فائضہ قدئی تم اسلاد پھر جب تم نماز پوری کر چکو اس کے بعد بھی فضقر اللہ اللہ کو یاد کرو دوا میں ذکر اللہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہو پس ذکر کرو اللہ کا کھڑے بیٹھے والا جنوبکم اور کروٹوں کے بل لیٹے اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھو پھر جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ یعنی دشمن نہیں ہے اطمینان ہے فاقی مسلاتا تو قائم رکھو نماز کو یعنی اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم پہلے نماز پڑھا کرتے تھے ان سلاط کانت الم و نہ موقوتا یقینا نماز ہے مومنوں پر فرض موقوتا وقت مقرر میں نماز وقت مقرر میں مومنوں پر فرض کی گئی ہے جی ولاح ففتگا کوں یہ جی ترغیب ہے الجہاد یہ جو غیر مقلدین مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ دیتے ہیں تھوڑے سے بادل دیکھے آندھی آ گئی تو انہوں نے کہا چلو جی عشاء بھی پڑھ لیتے اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ نماز وقت مقرر میں فرض ہوئی ہے جب عشاء کا وقت ابھی آیا ہی نہیں اور یہ نماز ابھی مومن پر فرض ہوئی نہیں اس کا پڑھنا کیوں اس کی مثال آپ یوں سمجھیں ایک شخص نے مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ انتقال کر گیا فوت ہو گیا تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے عشاء کی کیوں نہیں پڑھی اللہ اس سے نہیں پوچھے گا اس لیے نہیں پوچھے گا کہ ابھی اس پر عشاء فرض ہو نہیں ہوئی تو جو فرض ہی نہیں ہوئی اس کے پڑھنے کا مانا یہ جو جمع بین سلاطین ہے زور اور اثر مغرب اور عشاء یہ وقتی نہیں ہے سوری ہے یعنی سور تن جمع کرنی ہے سور کبھی سفر میں تو آپ سورت جمع کر سکتے ہیں کیسے دوسری مثل میں آپ زور بھی پڑھ لیں اور دوسری مثل میں آپ اثر بھی پڑ لیں اور عشاء اور مغرب میں آپ غروب آفتاب کے تقریباً گھنٹہ بیس منٹ بعد رکیں مغرب پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ عشاء پڑھ لیں یعنی مغرب کو اپنے آخری وقت میں اور عشاء کو اپنے ابتدائی وقت میں یہ جو جمع ہے یہ اس صورت میں ہے ولا تعینوف ابتگائے <الْقَوْم> ترغیب الل جہاد مشرقین کے تعاقب کرنے میں سستی نہ کرو اور سستی نہ کرو کفار کی تلاش میں القوم سے مراد کفار ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا زخم بھی آئیں گے مصیبتیں بھی آئیں گی جگرتیں بھی تھکاوٹیں بھی سفر بھی آگے اللہ تسلی دیتے ہیں انتقنوتا لمونا اگر تم دکھی ہوتے ہو فین یا لمون تو وہ کافر بھی تو دکھی ہوتے ہیں کماتا لمون جس طرح تم دکھی ہوتے ہو وہ بھی سفر کرتے ہیں ان کو بھی جگرتے ہیں ان کو بھی زخم لگتے ہیں ان کے بندے مارے جاتے ہیں لیکن تم نے کبھی نہیں سوچا و ترجون امن اللہ مالا یارجون تم امیدوار ہو اللہ سے ان باتوں کا جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں وہ کیا چیز ہے جنت اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی تم تو اس کے امیدوار ہو وقان اللہ نلّلی حکیم اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا انا انزلنا الیک کتاب ابل حق حکم جی نواں حکم سلطانی فیصلے زن و تخمین سے نہ کرو احکام شرعیہ کے مطابق کرو یہ اس حکم کا خلاصہ ہے جی قواعد شرعیہ کے مطابق فیصلے کرو اپنی رائے سے گمان سے فیصلے نہ کرو یہ تقریباً پورے رکوع میں بلکہ رکوع سے بھی زیادہ یہ جو ساری ایتیں ہیں ان کا شان نزول ایک واقعہ ہے جی وہ واقعہ ذہن میں رکھیں تو پھر ہمیں ان آیتوں کے پڑھنے میں ترجمہ کرنے میں سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی جی منافق نے چوری کی زیرہ چرا لی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آٹے کی بوری بھی تھی وہ چرائی اسے منافق کو یہ شک گزرا کہ تفتیش کرنے والے مجھ تک پہنچ جائیں گے کہتے ہیں کہ اس بوری میں سوراخ تھا آٹا گرتا ہوا آ رہا تھا اس نے وہ چوری والا سامان ایک یہودی کے پاس بطور امانت رکھوا دی صبح جب یہ شور اٹھا چوری کا یہودی کے گھر تک وہ نشان پہنچا اس سے پوچھا گیا اس نے حقیقت حال بتائی کہ یہ فلاں کلمہ گو میرے گھر میں رکھ کے گیا ہے بطور امانت مجھے بارے میں کیا پتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا کون لایا چناچے اس چور کے جو حامی تھے منافق کے اس میں کچھ مسلمان بھی سادہ لوہی سے جو برادری کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں کچھ شامل ہو گئے اس چور نے اور چور کے وارثوں نے جھوٹی قسمیں اٹھا دی کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا اسی یہودی نے کیا ہے آپ نے ان کی جھوٹی قسموں پر اعتماد کر کے یہ فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا کہ منافق بریو ذمہ یہ کلمہ گو اور یہودی مجرے میں اور یہودی کو اس چوری کی سزا ملنی چاہیے آپ نے یہ فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ابھی فیصلہ نہیں کیا اس موقع پر یہ ایتے اتری انا انزلنا الیکل کتاب ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب بالحق ساتھ حق کے لیتا حکوما بیناس تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ اس طریقے سے جو اللہ نے آپ کو سجھایا اللہ نے آپ کو دکھایا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں ولا تکل خا خسیما اور میرے پیغمبر مت ہو دگا بازوں کی طرف سے خسی من جھگڑنے والا یعنی <تصفيق> آپ جو فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے یہ خائنین کا ممد بننا تھا موامن بننا تھا یہ بڑا سخت جملہ ہے جی مت ہو خائنین کی طرف سے جھگڑنے والا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کا جو مفہوم بیان کیا وہ بہت خوبصورت بیان کیا جی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی جس طرح پہلے جس طرح پہلے آپ کبھی خائنین کے طرفدار نہیں ہوئے آئندہ بھی نہ ہونا اللہ اور اللہ سے بخشش مانگ جو آپ اپنی خواہش سے حکم کرنا چاہتے تھے دیکھیں ایک حدیث ہے آپ نے کئی مرتبہ وہ حدیث سنی ہوگی میرے آقا نے فرمایا میں بشر ہوں جیسے تم تم میرے پاس جھگڑے لاتے ہو تو کوئی آدمی اپنی چرب زبانی باتونی بندہ وہ چرب زبانی سے اپنی بات ثابت کر دیتا ہے اور میں اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں اس کی مرضی ہے کہ آگ کا ٹکڑا لے لے یا چھوڑ دے یعنی آپ نے یہ فرمایا بھی میں نے تو زہری حالت کو دیکھ کے باتوں کو سن کے گواہوں کو سن کے فیصلہ کرنا ہے تو یہاں بھی ان کلمہ گو نے قسمیں اٹھا دی تو ان کی قسموں پہ آپ نے اعتبار کر لیا قریب تھا کہ آپ یہ فیصلہ کر دیتے اللہ اس کو تنبیہ کر رہے ہیں بخشش مانگ اللہ سے بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان ولا تجاد الزین اور نہ جھگڑ ان لوگوں کی طرف سے یختانون آنفوسوم جنہوں نے اپنے آپ سے دغا بازی کی دوسروں کو دھوکہ دینے والے در اصل اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں انجام کے لحاظ سے بے شک اللہ پسند نہیں کرتا من خوانن جو بھی ہو دگا باز اسیمن گناگار یس من الناس کیسے احمق لوگ ہیں اپنی شرارت اور خیانت کو چھپاتے پھرتے ہیں لوگوں سے کہ ہم چور ثابت نہ ہو جائیں ولا یسطفون من اللہ اور نہیں چھپاتے اللہ سے یا چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے وہ عالم الغیب ہے وہ ہوا ماہم اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہے اس یوبیتون جب وہ رات کے وقت مشورے کرتے تھے ایسی باتوں کے مالا یرزا جن باتوں پہ اللہ راضی نہیں وہ کون سی بات تھی جھوٹی قسمیں اٹھانا جھوٹی قسمیں اٹھا کے یہودی پہ الزام رکھ دینا اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے لینا وکان اللہ و ماتا ملون محیتا اور ہے اللہ تمہارے آمال کو گھیرنے والا اس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے تم نے جھوٹی قسمیں اٹھا کے میرے نبی کو دھوکہ دینا چاہ ہم نے سارے پردے ہٹا دیے ہاں تمہا ہاؤ ہاں تم وہی لوگ ہو یہ قبیلہ سارے کو کاج چور کا قبیلہ وہ جنہوں نے اس کا ساتھ دیا تھا ان کے لیے زجر ہے ہاں تم وہی لوگ ہو یاد انہم ان کی طرف سے جھگڑتے ہو دنیا کی زندگی میں ف میں یو جاد کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن ام یقون والے ہی یا کون ہوگا ان کا کار ساز یا کون ہوگا اللہ کے سامنے ان کا وکیل اس دنیا میں تو تم نے جھگڑا کر لیا ان کی صفائیاں دینے لگے ہو اس نے چوری نہیں کی ہے یہودی چور ہے ومیا مل سو اور جو کوئی عمل کرے برا یعنی چوری او یزلم نفسحو یا ظلم کرے اپنے آپ پر یعنی جھوٹی قسم سما یستغفر اللہ پھر بخشش مانگے اللہ سے تو پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان اب بھی موقع تھا کہ تم اپنے جرم کا اقرار کرو اور اللہ سے معافی مانگو وم یکسپ اسمن اور جو کوئی کماتا ہے گناہ فنما یکسب ہوا نفسی اس کا وبال اسی پر پڑے گا اس گناہ کا بوجھ اسی پہ پڑے گا وقان اللہ علیم نکیمہ اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا وم یکسپ خطی اور جو کماتا ہے خطا او اسمن یا گنا جیسے منافق نے کمائی چوری کی پھر جھوٹی قسمیں اٹھائیں پھر رات کو یہ مشورے کیے جو کماتا ہے خطا یا گنا سما یرم میں بھی بری ان پھر تھوپ دیتا ہے الزام لگانا یر میں لگانا تھوپ دیتا ہے اس گنا کو بری عن بے گنا کے سر جیسے منافقوں نے اے وہ گنا تھوپ دینے کی کوشش کی یہودی پر فق د تمل تو اس نے اٹھایا بڑا طوفان و اسم مبینہ اور اس نے اٹھایا سری گنا و فضل اللہ علیہ کا میرے پیغمبر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تجھ پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی آپ پر لحمت تائے فتم منہم تو ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان منافقوں میں سے لوگ کہ تجھے مغالتے میں ڈال دیں تجھے غلطی میں مبتلا کر دیں انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا جھوٹھی قسمیں اٹھا کے اور جھوٹ بول کے کہ آپ کو مغالتے میں ڈال دیں آپ سے غلط فیصلہ کروا لیں یہ تو میرا فضل ہے میری رحمت ہے کہ میں نے وہی اتار کے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا وہ ما یوزلو نہ اللہ اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو وہ بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو وما یزرون کم ان اور وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے انہوں نے کوشش تو بڑی کی ہے وانزل اللہ علیکل کتاب اور اللہ نے اتاری تجھ پر کتاب ول حکمت اور دانش حکمت کام کی باتیں علامہ کا لَمْ تَكُنْ تالم اور اس نے سکھایا تجھ کو اس نے بتایا تجھے ماں وہ باتیں لَمْ تَكُنْ تالم جو آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو تعلیم دے دی وکان فَضْلُ اللہ عَلَيْكَ کا اور ہے اللہ کا فضل تجھ پر بڑا یہ سارا واقعہ یہاں تک ہو گیا جی آپ نے سن لیا جی اس سارے واقعہ کو ذہن میں رکھ کے آپ کیا مانا کریں گے جی اللہ ما کا مالم تکن تالم کا سکھائیں تجھے بتائیں تجھے اللہ نے ما وہ بات لم تکن تالم جو آپ نہیں جانتے تھے دنا اکر رکھنے والا آدمی بھی یہاں فیصلہ کرے گا کہ یہاں ماں سے مراد یہی واقعہ ہے یہ چوری والا واقعہ منافقوں کا مشورے کرنا پھر جھوٹی کسمیں اٹھانا جھوٹی کسمیں اٹھا کر نبی پاک کو بہکانے کی کوشش کرنا میرے پیغمبر جس بات کا آپ کو علم نہیں تھا کہ چور منافق ہے یہودی چور نہیں ہیں چور منافق ہے اور یہ جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں اس چیز کا آپ کو پتہ نہیں تھا میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی ادنا اکر رکھنے والا قرآن کا طالب علم سمجھ سکتا ہے یہی میں نہ کرے گا لیکن مبتدین نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم الغیب ہونا ثابت کیا جی استدلال ان کا کیا ہے وہ کہتے ہیں ما عموم کے لیے ما عموم کے لیے معنی یہ کریں گے اللہ نے آپ کو سب وہ چیزیں بتا دی جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو بتا دی تو ما عموم کے لیے اور اس سے آپ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ مفسرین متقدمین یا متاثرین تمام مفسرین نے اس آیت پہ کیا لکھا ہے ماں کو عموم کے لیے بنایا ہے یا خصوص کے لیے اور ماں میں دونوں احتمال ہیں عموم کا بھی خصوص کا بھی حضرت ابن عباس کہتے ہیں علامہ ما کا ماں ہوا الشرع اس سے مراد شریعت ہے مہر محیط نے لکھا علامہ ما کا ماں من شرائ و کرتبی نے لکھا من آحکام الشرع و امور الدین خاضر نے لکھا علامہ ما کا ماں اے من و وشرا مدارک نے لکھا تمام مفسرین نے ماں سے مراد آکام لیے شریعت لی کہ شریعت کے آکام جو آپ کو پتہ نہیں تھے وہ سارے احکام ہم نے آپ کو بتا دیے اور اگر مبتدعین کا یہ خیال ہے کہ یہاں ما عموم کے لیے اور اس میں تمام چیزیں آ گئی ہیں تو ہم عرض کریں گے اور بڑے ادب سے عرض کریں گے کہ سورت البقار آیت نمبر ایک سو وہاں اللہ نے فرمایا وی المکم لَمْ تکون تَعْلَمُونَ میرا نبی تمہیں سکھاتا ہے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے تو یہاں ماں کو عموم کا بنا کے مبتدین فیصلہ کریں کہ ساری امت عالم الغیب ہے اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات آپ کو بتا دیتا ہوں سورت الام آیت نمبر اکانوے یہ ذہن میں رہے یہ آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں سورت انعام کی اور آیت نمبر اکانوے ہیں جن جن لوگوں کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں وہ بعد میں اسے دیکھیں اس جگہ کو اس پر غور کریں خدا کے لیے یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں یہودیوں کے بارے میں الم تم مالم تالمو ولا آبا تمہیں سکھایا گیا تمہیں بتایا گیا مالم تالمو جو تم نہیں جانتے تھے یہ یہودیوں کے بارے میں کہا گیا جی جو مبتدین ما عموم کے لیے بناتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں سورت نام کی آیت نمبر اکانوے میں مانا کریں جی یہودیوں کے بارے میں یہی لفظ آ گیا الم تم مالم کئی مثالیں ہیں قرآن پاک میں اور اگر ایک اور جواب اگر علامہ کا معالم تکن تعلم اس آیت سے نبی پاک کو ہر ہر چیز کا علم دے دیا گیا تھا تو پھر اس کے بعد تو قرآن کے اترنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی پھر اس کے بعد وہی کیوں اترتی رہی اس کے بعد جبریل قرآن کیوں لاتا رہا جبکہ اس آیت میں آپ کو ساری چیزوں کا علم دے دیا گیا تھا اور ایک اور جواب اگر یہاں علامہ کا معلوم تکن تعلم یہ آپ کے علم غیب کی دلیل ہے سورت النساء کی یہ آیت تو پھر اس کے بعد جو آیتیں اتری جن میں آپ سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے ان کا کیا معنی کریں گے کدھر لے جائیں گے ان آیتوں کو مثلاً سورت توبہ میں کہا من اہل مدینہ مردو نفاق لاتالم ہم نہو نالم ہم مدینے کے کچھ لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں میرے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے مسجد ضرار کا واقعہ اس کے بعد ہوا یا یو نبی و لما تو ہررم ماح اللہ کا اس کے بعد ہوا اف وان کا لما اس کے بعد ہوا سورت منافقون اس کے بعد اتری تو پھر ان ساری آیتوں کا معنی کیا کریں گے پھر سورت یاسین میں ایک بات اللہ نے کہی وما الم ناؤ ہم نے آپ کو شعر کہنے ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنے کا علم نہیں دیا یہ ما عموم کے لیے تو پھر اللہ یہ نفی کیوں کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو شعر کہنے کا علم نہیں دیا ہے تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہوگا جی یہ جو پیچھے واقعہ گزرا منافقوں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور یہودی پر الزام لگایا اور منافقوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور نبی پاک سے غلط فیصلہ کروانا چاہا اللہ کہتی ہیں میرے پیغمبر جس واقعہ کو آپ کو پتہ نہیں تھا ہم نے اس واقعہ سے آپ کو کیا کر دیا آگاہ کر دی لا خیر فی کثیر من نجواہ ہوں زجر للمنافقین اور اس کا تعلق ہے نو حکم سے جی یعنی جھوٹی قسموں کے مشرے کرنا بے گنا بندے پر الزام لگانے کے لیے مشرے کرنا لا خیر فی کثیر من نجواب ان کے اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے یہ جو مشرے کرتے ہیں نا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے گندی باتوں کے مشورے کرتے ہیں اللہ من عامر بھی ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا حکم کرے نیکی کا حکم کرے لوگوں کے درمیان سلو کروانے کا حکم کرے اس کے لیے مشورے ہونے چاہیے ہمزا لکھا اور جو کوئی کرے گا یہ یعنی ہمارا بے او معروفن او اسلام بین الناس جو کوئی کرے گا یہ اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لیے فصوف نوتی ہی اجرا تو ہم بھی دیں گے اس کو اجر عظیم مم شاخ کے رسول ما تبانہ لہ الہدا جو کوئی مخالفت کرتا ہے رسول کی مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنانے والوں کے لیے تخویف اخرویہ جی یہ جو مشرے کرتے ہیں اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے رسول کی بعد اس بات کے کہ کھل چکی ہے اس کے لیے ہدایت ہدایت واضح ہو گئی ہے وہ یہ تب غیر سبیل اور وہ چلتا ہے مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر یعنی جس مسئلے پر امت کا اجماع ہو گیا صحابہ کا اجماع ہو گیا اس رستے کو چھوڑتا ہے نولی مات ہم پھیر دیں گے اس کو ما ماتولہ جدھر وہ خود متوجہ ہوا جدھر وہ خود جانا چاہتا ہے ہم بھی اسے اس طرف پھیر دیں گے وہ نسلی اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں وساعت مسیرہ اور بری ہے جگہ پہنچنے کی ان اللہ یک فروشر کا بِهِ دعو توحید کا ذکر ایک مرتبہ پھر جی اور مشرقین کے لیے تخویف اخرویہ جی آکام سلطانی نو مکمل ہو گئے جی میں نے عرض کیا تھا کہ آکام رییت کے بعد بھی توحید کا ذکر ہوگا اور آکام سلطانی کے بعد بھی توحید کا ذکر ہوگا آکام ریت کے بعد ذکر توحید اجمالن اور آکام سلطانی کے بعد ذکر توحید تفصیلا تو یہ اللہ اپنی وحدانیت کا توحید کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جی بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے وَيَغْفِرُ گیرو ماد نظال کل میاں اور بخش دیتا ہے اس کے نیچے نیچے جس کو چاہتا ہے وہ میو شرق بلّہ اور جو کوئی شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ فقلا ذَلَّ ضلال وہ گمراہ ہو گیا گمراہی دور کی کہ رائے ہدایت پہ آنا آسان نہیں ہے شرک ناقابل معافی جرم ہے اگر مشرق بغیر توبہ کے مر گیا شرک ظلم عظیم ہے شرک اکبر القبائر ہے شرک و آمال صالحہ کے لیے زہر قاتل ہے شرک و جہنم میں جانے کا سبب ہے اس لیے بار بار اللہ اس سے روک رہے ہیں اور ہم اشاعت و تحید و سننا کے مبلغین اور خطبہ اسی لیے ہر تقریر میں یہ موضوع بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس برے فیل سے اور یہ بغاوت والا گنا بغاوت والا گنا اللہ کرے لوگ اس سے بچ جائیں انہیں توحید کی سمجھ آئے اور شرک کی دل دل سے نکل آئیں پھر ایسے لوگ موجود ہیں دیکھیں یہ جو یہودیوں کے علماء کا تذکرہ قرآن کرتا ہے عیسائیوں کے علماء کا کلام کو اپنی جگہ سے پھیرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں یہ صرف یہود کے علماء نہیں ہیں یہ ہر امت میں یہ لوگ رہے ہیں آج ایک بڑا بیچارے عوام کو لوگوں کو ایک حدیث کے ذریعے بڑا مغالتا دیا گیا کہ میرے آقا نے فرمایا میں تم پر شرک کا ڈر نہیں رکھتا میں تو یہ ڈر رکھتا ہوں کہ تمہیں دنیا تباہ کر دے گی تو اس حدیث کو بیان کر کے ممبر و محراب کا وارث طبقہ لوگوں سے کہتا ہے یہ امت شرک نہیں کر سکتی یہ تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے شرک کا ڈاری نہیں حالانکہ آپ نے یہ صحابہ سے کہا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم توحید کو سمجھ گئے ہو شرک کی نہوست کو سمجھ چکے ہو مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے ہاں تم پر دنیا کے منہ کھل جائیں گے غنیمتیں آئیں گی اور تمہیں دنیا جو ہے نا یہ خراب کرتی یہ آپ کے کہنے کا مقصد تھا انہوں نے اس سے یہ اخذ کر لیا کہ یہ امت شرک کاری نہیں سکتی اگر یہ امت شرک نہیں کر سکتی تو میرے آقا کو اپنے آخری وقت میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئی تھیں کہ وہ اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو پوچھتے تھے اللہ سنو انہم انزالک میں تمہیں اس سے منع کر کے جا رہا اگر شرک نہیں کہنا تھا آپ کو یہ تنبیہ کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر ایک حدیث ہم بھی پیش کرتے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی غور سے سنیں حضرات اس کو اگر کوئی اس طبقے کا میرا بھائی دوست بزرگ سن رہا ہے جن کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرست نہ ہو جائیں چلیے جی آپ کا واضح ارشاد ہے بت پرستی کریں گے بت پرستی اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی یہ قبروں پہ سجدہ کرنا کیا یہ شرک نہیں ہے اور یہ بزرگوں کے مزار کی طرف ہاتھ بلند کر کر کے دعائیاں دینا اور اس کو کہنا کہ میری جھولی بھر دے میری حاجت پوری کر دے کیا یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک کس بلا کا نام ہے کہ بندہ شرک کرے تو اس کے سر پر دو سینگ ہو گئے اور دور سے پتا چلے کہ یہ شرک کر کے آیا شرک کرنے والے کے سر پہ سینگ نہیں اگتے اللہ کی صفت غیروں پہ خرچ کرنا اس کو کیا کہتے ہیں شرک کہتے ہیں ایدون من مندون ہی اللہ اناسا وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر زنانیوں کو شرک اعتقادی کی نفی جی انحاصن یا تو اس سے مراد فرشتے ہیں جی مشرقین مکہ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور جس طرح باپ بیٹی کی بات رد نہیں کرتا اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا یہ تفسیر کبیر نے لکھا جی کرتبی نے بھی لکھا جی یا مشرقین کے جو بت تھے جن کی وہ پوجا پاٹھ کرتے تھے ان کے نام عورتوں والے تھے لات منات عزا یہ خاظن نے لکھا اناسن اے امواتن اس سے مراد مردہ وہیں یدون علا شیطان امریدا اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو آیا جی ذہن میں اللہ کے سوا جس کی بھی پکار ہو وہ در اصل کی پکار ہوتی ہے لانا اللہ اس پر اللہ نے لانت کی وقالا اور اس شیطان نے کہا تھا لاتا خزن میں نے عبادے کا نصیب مفروضا میں لوں گا تیرے بندوں سے حصہ مقرر شرک فیلی کی نفیج نصیب مفروزن شاہ عبد القادر محدس تیلوی رحمت اللہ لکھا غیر اللہ کی نظریں اور نیازیں میں اپنا حصہ ان سے لوں گا وہ غیر اللہ کے نام پر نظریں نیازیں چڑھاوے منتیں چڑھائیں گے ولا ازلن ہوں میں ان کو گمراہ کروں گا ولا امنی ہوں میں ان کو امیدیں دلاؤں گا بڑے پہنچے ہوئے بزرگوں کا لڑ پکڑا ہے تم نے جن کی ہم نے بیعت کی ہے نا ان سے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کے سارے مرید چھوٹ جائیں گے شیخ ابد القادر رحمت اللہ علیہ کے مریدوں سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا میں ان کو آرزویں دلاؤں گا ولا مرن اور میں ان کو حکم دوں گا فلا یوبت کنہ آزان کہ وہ چیر دیں جانوروں کے کان جو اونٹنی پانچ بچے جنتی اور پانچواں بچہ نر ہوتا اس کے کان چھید کے مشرقین اپنے معبودوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے وہ جو تحریمات بعد ہم نے پڑھا بندوں کے لیے کچھ چیزوں کو کیا کر دینا بھائی اب چھوڑ دی اب اس کو بوجھ نہیں لادنا اس کو زبا نہیں کرنا اس پر سواری نہیں کرنا وہ کان چیریں گے ولا مرنا اور میں ان کو حکم دوں گا فلا یوگ رن خل کہ وہ بدل ڈالیں اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں یہی ہے کان چھین دینے اللہ کی صورتیں بدل دینے کا یہی مفہوم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں خلک اللہ اے دین اللہ اللہ کے دین کو بدل دیں گے لا تبدیل اللکل دین اللہ اللہ کے دین کو بدلنا کیا ہے حرام کو حلال سمجھ لینا اور حرام کو حلال سمجھ لینا غیر اللہ کی نیازیں حلال سمجھ لینا اور کچھ چیزیں بزرگوں کے نام پہ چھوڑ کے انہیں حرام سمجھ لینا یا عورتوں کا مردوں کی شکل بنا لینا اور مردوں کا عورتوں کی شکل بنا لے اللہ کی بنائی صورتوں کو بدل دے ومت تخذ شیتان عید خالی اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کے اس نے نقصان اٹھایا نقصان واضح پھر شیطان کا کلام آ گیا یائدو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یادوں ان کو وعدے دیتا ہے تم بخشے بخشائے ہو تم بزرگوں کی اولاد ہو تم صاحبزادی ہو وہ یمنیم انہیں سبز باغ دکھاتا ہے لفظی میں ہوگا آرزویں دلاتا ہے تمنا سبز باغ دکھاتا ہے ابھی تو انہیں کہاں مرنا ہے کبھی جوان بندے بھی مرے بڑی مدت ہے توبہ کرنے کی بوڑھے لوگ مرتے ہیں یہ سبز باغ دکھاتے وما یا دو مشتان ہو اور نئی وعدہ کرتا ان سے شیطان سوائے دھوکے کے یہی لوگ ہیں شیطان کے پیروکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے نہیں پائیں گے وہاں سے مہی سن بھاگنے کی جگہ ولدین جہاں تخویف ہوتی ہے پھر وہاں اللہ خوشخبری بھی سناتے ہیں جی اور جو لوگ ایمان لائے عمل کیے نیک ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے اس میں وعد اللہ اکا اللہ کا وعدہ سچا ہے ومن اصدق من اللہ کیلا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں لئیسا لئی سا نجات کا دار و مدار خواہشات پہ نہیں ہے آرزوؤں پہ نہیں ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پہ مدار اور نہیں ہے اہل کتاب کی آرزو پہ مدار نجات کا بی مانیے کم کم مشرقن اے مشرکو تمہاری آرزوؤں پر کہ ہم ابراہیمی ہیں یا کم مسلمان مسلمانوں تم بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا نجات کا دار و مدار تمہاری آرزوؤں پر اور اہل کتاب کی آرزوؤں پہ نہیں ہے یا الصون جس نے عمل کیے برے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو دوست اور نہ مددگار اور امین عمل میں نہ اور جس نے عمل کیے نیک مرد ہو یا عورت وہ ہو امومن یہ بشارت ہے جی اس حالت میں کہ وہ مومن ہیں یہی لوگ ہیں داخل ہوں گے جنت میں اور ان پر ظلم نہیں ہوگا تل برابر یہاں سے ثابت ہوا کہ آمال سالیہ کی قبولیت کے لیے مومن ہونا شرط ہے قرآن نے قید لگائی وہ واہ مومن کسی کافر کا کوئی عمل اللہ کے ہاں درجہ قبولیت نہیں پاتا جی ومن احسن الدین ترغیب اتباع ملت ابراہیم آرزو پہ کام نہیں چلے گا کام چلے گا ایمان اور آمال سالیہ پر وہ من آسن دیناً اس کا سب سے اچھا ہے دین ممن اس آدمی سے جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے وہ ہوا سے نن اور وہ نیکی کرنے والا ہے من ف انکاری ہے اس سے اچھا دین کسی کا بھی نہیں ہے کسی کا دین اس سے اچھا نہیں سب سے اچھا دین اس کا ہے جس نے اپنا چہرہ چہرے سے مراز ذات ہے جی اللہ کے سپرد کر دیا معاہد ہے اور پھر نیکی بھی کرتا ہے وہ تباہ ملتا ابراہیم حنیفا اور اس نے پیروی کی ابراہیم کے دین کی نی جو یکسو تھا و تخلہ ابراہیم خلیلا اور اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا دوست بنایا تھا و لاہ معافی سماوات وافل ارضے اور اللہ ہی کے لیے ہے یہ ہے جی اسلم وجہ یہ ہے جی ملت ابراہیمی اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ زمین میں وکان اللہ بک ال شعیم محیط اور اللہ ہے ہر چیز کو گھیرنے والا ہر چیز اس کا علم محیط ہے ہر چیز پر اس آخری آیت میں اللہ نے اپنی اللہ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا ہما کن بھی میں ہوں ہما دان بھی میں ہوں سب کچھ کرنے والا بھی میں ہوں سب کچھ جاننے والا بھی میں ہوں مختار کل بھی میں ہوں اور عالم الغیب بھی میں ہوں اسی کا نام ہے ملت ابراہیم امامت اور نبوت میں کیا فرق ہے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امام کا لفظ بولا گیا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ بعد میں آنے والے تمام انبیاء آپ کی ملت کے پیروکار ہوں گے یہ نہیں ہے کہ امامت کا درجہ نبوت سے کوئی بلند درجہ ہے جو نمازیں کثرت سے قضا ہوتی ہیں جو کثرت سے نمازیں قزا ہو گئی ہیں نا آپ بھی کثرت سے ان کی کزا کرتے رہیں بس اللہ اللہ خیر صلی اس چکر میں اور فکر میں نہ پڑے کوئی آدمی اپنے گاؤں میں جا کر کثر نماز پڑھے گا یا پوری نماز دیکھیں اگر گاؤں میں اس کی زمین موجود ہے اس کے والد کی اس کی گھر بھی موجود ہے تو پھر وہاں نماز پوری پڑے گا اور اگر وہ سب کچھ بیچ باچ کے آ گیا ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے اس کی زمین جیسے ہم بندیال میں اب جاتے ہیں تو ہم کثر پڑتے ہیں اس لیے کہ وہاں ہم اپنی زمینیں بھی بیچ چکے ہیں اور اپنے گھر بھی ہم نے بیچ دیے سفید بالوں پر مہندی لگانا یا رنگ لگا کر بالکل سیاہ کرنا اس سے کچھ حدیثوں میں منع آیا ہے لیکن بالکل سیاہ نہ کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں بالوں کے رنگنے سے منع کیا گیا تھا اس وقت یہ یہودیوں کا شعار تھا یعنی یہودی یہ کام کرتے تھے تو آپ نے ان کی مخالفت کا حکم دیتے ہوئے منع کر دیا تھا اب چونکہ یہودیوں کا شعار نہیں رہا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے دیکھیں جو آدمی بھی شرک کرتا ہے چاہے وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل عدیث ہو کوئی ہو جو شرک کا مرتکب بنا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کشمیر و فلسطین میں جو مسلمان ہیں اور وہ وہاں مظلوم ہیں ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو یہ جنگ کرنا ان کو چھڑانا یہ حکومت کا کام ہے جو مسلمان حکمران ہیں انہیں یہ کام کرنا چاہیے غسل کرتے وقت منہ اور ناک میں پانی ڈالنا بھول جائے تو کیا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا نہیں اس کے بعد آپ کو یاد آیا ہے تو آپ کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈال لیں تو غسل ہو جائے گا جی مشرقین مکہ اولیا امبیا کو ہی مانتے تھے کیا اگر مانتے تھے تو اس کی مستند ترین دلیل کون سی ہے یہ امام راضی نے لکھا ہے ہم انشاءاللہ شاء اللہ ہا اللہ پہ, پہ پہنچیں گے تو وہاں اس کی تشریح کریں گے کہ انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ امبیا اولیاء کے نام پر بنا رکھے تھے پھر ایک حبل بت ہے ان کا حبل تو یہ حبل حضرت حابیل ہے حضرت آدم کے بیٹے ہیں جو پہلے شہید ہیں تو انہیں یہ لوگ پکارا کرتے تھے جو جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہے اور جو کسی کافر کو مسلمان کہتا ہے تو اس کا ایمان بھی مشکوک ہے جی حضرت یوسف کا نکاح زلیخا کے ساتھ نہیں ہوا جی